جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تخوہ پیدا ہوگا یعنی روزے کی عبادت کا مقصد لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر اس بھوک پیاس کی وجہ سے سیلف ریئلائزیشن ہو ان کے اندر خود احتسابی کا ایک جذبہ پیدا ہو ان کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو اور جس کے اندر تکوا خدا خوفی آ جائے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں گنتے گنتے گزر جاتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھرنا رکھیں تو وہ فدیہ دیں یہ شروع میں حکم تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا ایک روزہ کا فدیا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو یعنی چھوٹی موٹی بات پر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک دن کا روزہ جو انسان اللہ کی خاطر رکھتا ہے اللہ کے راستے میں رکھتا ہے وہ انسان کو جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے شہر رمضان رمدان انزل ہل قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہد للناس سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں وہ من تم والفرقان اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے یہ کتاب تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے مگر جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یعنی سفر کی حالت میں روزہ یا بیماری کی حالت میں روزہ تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی رخصت دے دی یہی اس دین کی خوبصورتی ہے اور تاکہ تم گنتی پوری کرو یعنی جتنے دن روزہ چھوڑو بعد میں پورا رکھو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے ہدایت تم کو عطا کی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ کیونکہ انسان کو جب ہدایت ملتی ہے اور انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے رخصتیں ملتی ہیں تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا احساس بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف شکر گزاری بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان جہاں اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کو انجوائے کرتا ہے وہاں اس کی رخصت پر بھی خوش ہوتا ہے وہ اداسا اللہ کا عبادی قریب اور میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے قرآن مجید میں آتا ہے ناہنو اکرب من حبل الورید ہم شہ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے انسان جہاں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار سنتا ہے چاہے دل ہی دل میں پکارے چپکے چپکے پکارے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرے کہ کسی دوسرے شخص کو کچھ معلوم نہ ہو کہ بندہ اپنے رب سے کیا فریادے کر رہا ہے رب اس کی اس حالت کو جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے آجز وہ ہے جو دعا کرنے میں آجز ہے لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو وہ کیا کرے انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اللہ کی اطاعت کرے فرما برداری کے کام کرے ولی امنوبی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں لال یار شدون شاید کہ وہ راہ راست پالتو سیامت اللہ روزے کی حالت میں دن میں تو بیوی بی کے پاس جانے کی اجازت نہیں لیکن فرمایا تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو وہ تمہارا سطر تم ان کا سطر تم ان کے ایب مت کھولو وہ تمہارے ایب نہ کھولیں تم ان کی عزت وہ تمہاری عزت تم ان کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ وہ تمہارے لیے کمفرٹ کا ذریعہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا جس طرح لباس اور جسم ساتھ ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی شوہر اور بیوی کا تعلق ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہ ہو ان کے درمیان کوئی ایسی فیلنگ نہ ہو کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پائی جاتی ہو بلکہ دونوں ایک دوسرے سے بہترین انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے ہوں یہ لباس کہہ کر اللہ سبحان تعالی نے اس رشتے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ غور کرتا رہے کہ لباس سے انسان کو کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں وہ ان رازوں کو کھولے نہیں وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوں لونگ ہوں عل من نہ کم کن تم اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے نہیں جب تک واضح حکم نہیں تھا تو لوگ شک کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا جائز کر دیا اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یعنی روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا نہیں یہاں تک کہ سیاحی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری تمہیں نمایا نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو یعنی کھانا پینا اور بیویوں سے تعلق شروح تم عاقف نہ جب تم مسجدوں میں احتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بسراہت بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں ولاقلو امالبئی نہ کمبل باطل اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو یعنی رشوت دے کر کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے یعنی اس طریقے سے فیصلوں کو ان مت بدلواؤ عدالتوں میں کہ تم غصبانہ طور پر اوروں کی پراپرٹیز پر قبضہ کر پاؤ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ پھر وہ حرام رزق کی طرف بڑھے یا حرام طریقے سے غلط طریقے سے باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیارے یس النا کا انل لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے قدیم زمانے سے لوگوں کے اندر چاند کے بارے میں کچھ توہمات وغیرہ پائے جاتے تھے تو اسلام نے آ کر اس کو واضح کر دیا کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں یہ تو ایک عالمی کیلنڈر ہے نہیں ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو اہل عرب کی جاہلیت کے دور کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا کہ اگر وہ حج کے لیے گھر سے نکل جاتے تو پھر واپس اگر کسی کام سے آنا ہوتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے آتے تو فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ولا کن برمن تقا لیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے جو اللہ سے ڈرتا ہو تلب تمن ابوا بہا اور گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے رائٹ اپروچ اچھا کام اچھا طریقہ اچھا کام اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ اچھا نہیں رہتا اس لیے گھر میں آنا انسان کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو دین کی روح یہ نہیں کہ انسان اس قسم کے طریقوں سے خود کو مصیبت میں ڈالے و تخ اصل روح اور اسپرٹ کیا ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو اللہ سے ڈرو کیوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو گویا چاند سے متعلق جو توہمات ہیں یا گھروں میں سیدھے رستے سے آنے کے متعلق جو توہمات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے یعنی پرسیکیوشن اور تمہیں جو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے وہ وہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو مگر ہاں جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں۔ تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے یہی جزا ہے یہی بدلہ ہے کافروں کا پن انتہا پھر اگر وہ باز آ جائیں ان اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی چھوڑ دے ڈینائل کی روش چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اتہ من گمبی کم اللہ گمبلہ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو خواہ کسی کا گناہ اور قصور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جنگ کا اصل مقصد فتنہ ختم کرنا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں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 ان سے محبت رکھتا ہے یعنی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی کی روش اختیار کرو وہ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو اربوں کے ہاں دور جاہلیت میں حج و عمرہ ایک رسم بن گئی تھی کہ لوگ بس ایک میلے کی طرح ہر سال چل پڑتے اور اس میں کوئی روح نہ رہی تھی کوئی اللہ کا ڈر تقوا عبادت کی کوئی روح باقی نہیں رہی تھی صرف ایک ہالیڈیز کی طرح ایک وکیشن لینے کی طرح کا ایک سین بن گیا تھا جسے آج کل بھی بازو کا دیکھنے میں آتا ہے تو یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس کو حج اور عمرے کا موقع ملے وہ اپنی اس عبادت کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائے کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لئے کرے پھر اگر تم کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو یعنی اگر تم نے نیت کر لی احرام باندھ لیا لیکن پہنچ نہیں پائے اور احرام کھولنا پڑا تو پھر دم دے دو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر مڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ ہس میں مقدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھے یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو وہ تقلر اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اس کی حرمتوں کو پامال نہ کرو الحج اشہر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں پمن فرا دفی ہند تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے فلاں ولا فسولا جدال الحج تو اسے چاہیے کہ حج کے دوران میں نہ کوئی شہوانی فیل نہ کوئی بدعملی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات وہ ماتا فعلو من خیر علم اور جو بھی تم کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے یعنی حج کے دوران یہ تو بتا دیا کہ یہ اور یہ کام نہیں کرنے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا پھر کیا ہے فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے نیکی کی مختلف شکلیں تو تمہیں معلوم ہیں ان میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کو دیکھے اپنے حالات کو دیکھے اور جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے وہ تزن خیرت زاد تکوا اور زیاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تکوا ہے یعنی حج پر جاتے وقت سامان تو انسان خوب اکٹھا کر لیتا ہے یہ بھی ضرورت ہوگی یہ بھی ضرورت ہوگی پیسے بھی رکھ لیتے ہیں یہ کہیں ضرورت نہ پڑے آخر دم تک گھر سے نکلنے تک انسان چیزیں سمیٹ رہا ہوتا ہے لیکن اصل اسپرٹ پھر بھول جاتا ہے اصل مقصد بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضرورت کا سامان تم لے جاؤ منع نہیں ہے کیونکہ انسان بہرحال اسے کھانا بھی چاہیے اسے رہنا بھی ہے کہیں اسے کپڑے لباس باقی چیزیں بھی چاہیے اسلام اس کی ممانت نہیں کرتا کہ انسان اپنی دنیا کی ضروریات پوری نہ کرے لیکن وہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ تقوی اللہ کا ڈر شوری قسم کا حج پوری اسپرٹ کے ساتھ اور ہر ہر موقع پر ابو سعید خدری سے مربی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا مجھے کوئی وسیعت کیجیے انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں تمہیں اللہ کے تقوا کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کا نچوڑ ہے یعنی ہر طرح کی خیر و بھلائی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے وہ تقونی الل اور اے عقل والو مجھی سے ڈرو میرا تقویٰ اختیار کرو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوا اختیار کرنے والے ہی دراصل اقل مند لوگ ہیں اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں یعنی سفر حج میں تھوڑا بہت بزنس کام کاج بھی کر سکتے ہو پھر جب عرفات سے چلو تو مشرح مزدلفہ کے پاس ٹہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی اللہ کو یاد کرنے کے خود ساختہ طریقے نہ نکالو اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق اس کو یاد کرو کیونکہ اس کی پسند کے مطابق اگر کام نہیں کیا تو اس کے یہاں قبول نہیں ہوگا یہاں یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی عقل اور اپنی خواہشات کو اپنا رہنما نہیں بنانا وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے پھر جب عرفات سے چلو تو مشر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تم کو ہدایت دی ہے ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم شرک کیا کرتے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ نو ذیل حج کو منا سے عرفات جاتے اور رات کو پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے مگر بعد کے زمانے میں قریش نے اپنے لیے کچھ مخصوص طریقے ایجاد کر لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم عام لوگوں کی طرح عرفات تک نہیں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرفات کو حج کے لیے لازم کر دیا بلکہ ایک حدیث میں اطا الحج جو عرفہ حج نامی عرفات میں حاضری کا ہے اور سب کو اس کا پابند کیا یعنی وہاں پر کسی کو ایکسپشنلی کچھ چیزوں سے ایگزامٹ نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی منمانی سے جو چاہیں کریں حج ایک ریچل بھی ہے اور اس کے سارے طور طریقے اسی طرح ادا کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہا گیا ہے تبھی فرض ادا ہوتا ہے فیدا قدئی تم مناسب اور جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو اللہ کام آبا کم او اشد ذِكْرًا تو پھر جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اقدار ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر یاد کیا جائے فمینا سمیل ربنا آتی نا فل دنیا او مہو فل آخر خلاق بس لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر دے ہمیں دنیا دے دے تو ایسے لوگ جو صرف دنیا مانگے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں گویا حج کا موقع ہو یا عمرے کا تو صرف دنیا کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے آخرت بھی مانگنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے کیونکہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی چاہت ہوگی اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے صرف دنیا مل جائے گی مگر آخرت نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی کو نہ بھولیں وہ من میں وکنا ادا بنار اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا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 مینا میں وقت گزارتا ہے کہ دو دن گزارو یا تین دن کوئی بات نہیں اصل بات کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو منتا فلاح افما الحمن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جو اللہ کے لیے وہاں رک رہا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں وہ تقل اور اللہ سے ڈرو والم ان کم الرون اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے آپ میں سے کسی نے حج کر رکھا ہو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دن کنکریاں ماری جاتی ہیں یا مینا کا جو قیام ہوتا ہے وہ ایک حشر کا منظر پیش کرتا ہے سخت دھوپ ہوتی ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور ہر شخص جلدی میں بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ جان لو تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے جیسے آج اس کی خاطر یہاں اکٹھے ہو وہ من سمئی اور جب کا کولح فی دنیا انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں وہی اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے قسمیں میں کھاتا ہے وہ ہوا الد <الْخِسَام> اور وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے حالانکہ اس کا طرز عمل بالکل برعکس ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ ادا طلّہ اور جب وہ منہ موڑ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے یعنی کچھ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ بالکل وہی ہے جو صورت کے شروع میں آیا تھا کہ منافقین کی علامت بتائی گئی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں یہاں اس کو مزید الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ان کا طرز عمل بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہر طرف خرابی پیدا ہوتی ہے اور خصوصاً انوارنمنٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے فساد اور اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں وہ ازاقیلتقل اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اقدت عزت بلعم تو اس کو عزت گناہ پر اُبھارتی ہے تو اپنے بکار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو انا پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے تم اپنی فکر کرو اس کا برعکس ایک دوسرا گروہ بھی ہے انسانوں کا وَمِنَ النَّاسِ نَفْسَهُ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالتا ہے یعنی وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہر قیمت پر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ بال بالعباد، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے اللہ بندوں کے ساتھ مہربان ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی ہمت ہے کون کیا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو بندوں کی نیتیں اور ارادے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کون سا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں ہاں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ انہیں نہ بھی ملے یا السلم خلوف اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے آ جاؤ یعنی اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہ کرو کہ کوئی چیز تو دین کی لے لی اور کوئی چیز بالکل دین کے اپوزٹ اختیار کر لی یعنی اپنی شخصیت کو اپنی پرسنالیٹی کو اور اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو تضادات کا مجموعہ مت بناؤ بلکہ ایک طرف ہو جاؤ جو شخص دو کشتوں میں پاؤ رکھے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا جو شخص کسی عمارت کے اندر جاتے ہوئے دروازے میں کھڑا رہے گا ایک قدم باہر اور ایک اندر وہ نہ باہر کا ہوگا نہ اندر کا ہوگا اسی طرح دین کے معاملے میں بھی انسان کو ایک روش اختیار کرنی چاہیے اور پوری نیت اور ارادے اور جذبے کے ساتھ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی خوشی کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے اور اللہ کے ڈر کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے ولابی خطوط شیتان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ان لکم ادب مبین بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے دلب نات پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں تم متزلزل ہو گئے تم شک میں پڑ گئے حق پر تم نے استقامت اختیار نہ کی فالم ان اللہ عزیز الحکیم تو خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ان ساری نصیحت اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں تو فرمایا کیا وہ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے وہ خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے یعنی پھر انسان اور کس بات کے انتظار میں ہے سوائے اس کے کہ پھر قیامت برپا ہو جائے آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے یہ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھنے کے لیے کیوں کہا گیا کیوں وہ اس وقت لوگوں کے سامنے ایک عبرت کے نمونے کے طور پر موجود تھے ان کے پاس اللہ تعالی کے کتنی نعمتیں تھیں ان کی طرف پیغمبر بھیجے ان میں سے بادشاہ اٹھائے ان کو دنیا کی عزتیں عطا کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان ساری نعمتوں کی قدر دانی نہ کی فرمایا کہ ان سے پوچھ لو کہیں تم بھی ویسا ہی نہ کرنا انہوں نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو ان سے امامت لے لی گئی ان سے پوچھو کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے یعنی جو اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتا تو پھر اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہوتا زئی نل کفر الحیات دنیا جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی یعنی ان کے لیے ساری توجہ کا مرکز ساری محبتوں کا مرکز بس دنیا ہو جاتی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو دین میں آ کر حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے یا غلط اور صحیح کی وجہ سے اپنے نقصان کر لیتا ہے وہ بے وخوف ہے تو لوگ اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں بلند مقام پر ہوں گے رہا دنیا کا رسک تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے اچھا بے حساب دے یعنی ایسا نہیں کہ زیادہ رسک حرام کے راستے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے حلال کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتا ہے رزق تو اللہ کی تقسیم ہے ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راس روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب پر حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کرے اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا نہیں اختلاف تو ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا یعنی بعض اوقات اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی بات کا علم نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات اختلافات اس وقت بھی ہوتے ہیں جب لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے تو جہالت کی وجہ سے اختلاف تو قابل معافی ہو سکتا ہے لیکن علم کے بعد اختلاف وہ ضد اور ہٹدرمی کی بنا پر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ امبیا پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے ازن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے ام حصیب تم انتدل جن کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے فری ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور وہاں پہنچ جاؤ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے کیا ان پر سختیاں گزری مصیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیہ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے اللہ, ان نصر اللہ قریب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا عام طور پر انسان جب مال کماتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے مال میں اس کے بیوی بچوں کا حق ہے یا قریبی رشتے داروں کا حق ہے اور ان پر خرچ کر کے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہوتا کیونکہ اولاد کی گھر والوں کی رشتے داروں کی بہن بھائیوں کی والدین کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے لہٰذا وہ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اپنا مال ان پہ خرچ کرتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے والدین رشتے داروں کے علاوہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق بھی بتایا اور پھر اس کے علاوہ جو بھلائی بھی تم کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے یعنی بہت لمبی لسٹ نہیں دی گئی بہت سی چیزیں انسان کی عقل اور سمجھ اور شعور پر بھی چھوڑ دی گئی فرمایا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو ہوئی خیر لکم۔ و آسا ان تو ہبو شعی ان وہ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت قاعدہ ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے جان دے رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہماری محبت کا مرکز ہوتی ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم سے لے لیتا ہے بازو باضوقت کو ایسی صورت پیش آ جاتی ہے جو ہمیں سخت ناگوار ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ کا فیصلہ تمہیں بہت ہی ناگوار ہو سخت ناپسند ہو لیکن تمہارے حق میں وہی اچھا ہو اسی میں تمہاری اصلاح ہو اسی میں تمہاری درجات کی بلندی ہو اور اس کے اندر ہی تمہارے لیے آسانی چھپی ہوئی ہو کیونکہ انسان اس وقت وہ آسانی نہیں دیکھ رہا ہوتا صرف اس معاملے کے ظاہری پہلو کے اوپر بھی جان گلا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اور اسی طرح بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا نہیں سنتا وہ چیز اس کو نہیں ملتی کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چیز اس بندے کے حق میں اچھی نہیں مثلا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچے کسی کھلونے پہ بہت ضد کرتے ہیں کہ ہمیں وہی ملنا چاہیے اور اس پہ روتے چلے جاتے ہیں بازوں کا تھرو جاتے ہیں بازوں کا چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں بہت بری طرح ایکٹ کرتے ہیں لیکن ماں باپ جو سمجھدار ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے کوئی چیز بچے کے حق میں نقصان دے ہے تو اس پر فارم ہو جاتے ہیں مثلاً بعض پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو شروع میں تو خوشی سے لیپ ٹاپ وغیرہ لے دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے نمبر ان کے نہیں آ رہے تو وہ ان سے واپس لینا چاہتے ہیں تو بچے روتے ہیں تڑپتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے تو ایسے میں کبھی بھی انسان کے پاس کوئی چیز آئے یا جائے تو وہ انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ میرے حق میں سب سے بہترین ہے کیا ماں باپ بچے سے لیپ ٹاپ واپس لے کر اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس میں اس کی جان ہے بچے کی اور ماں باپ بچے سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن محبت میں ہی وہ اس سے وہ چیز لے رہے ہیں واپس جو انہوں نے خود دی تھی اس کو کیونکہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہو رہی اسی طرح بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں تو یکایکا یک اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے لے کے زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں ہم اس وقت صرف اس میں پریشان ہوتے رہتے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی جیسے پارے کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی لوگوں کے لیے بہت انکسیپٹیبل تھی اور ان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہو گیا تھا تو اسی طرح زندگی میں بھی جو تبدیلیاں آتی ہیں جو چینجز آتی ہیں بعض اوقات ہم ہاں ان کو اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں بھی ہو سکتی اور بعض اوقات ان کو بہت ناگوار سمجھتے ہیں اپنے لیے اس پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر بہت بھلائی ہوتی ہے مثلاً ڈاکٹر اگر بیمار کو آپریشن کے لیے کہتا ہے سرجری کے لیے کہتا ہے تو وہ مریض کو بہت تکلیف دہ بھی محسوس ہوتی ہے یا اس کے لئے سخت ناگوار ہے مگر اسی میں اس کے لئے خیر و بھی ہوتی تو زندگی میں انسان کو فلیکسبل ہونا چاہیے حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت اور حوصلے کو نہیں ہار دینا چاہیے بلکہ صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے معاملے کے صرف ظاہر ہی نہیں اس کے اندر چھپے ہوئے پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں لہٰذا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کے فیصلے پہ راضی بھی ہو جاؤ لوگ پوچھتے ہیں ماہے حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے حرام مہینے وہ ہیں جن میں لوگ عمرہ اور حج کرتے تھے رجب اور پھر اس کے بعد ذلقادہ ذلحج اور محرم یہ چار مہینے اربوں کے ہاں ان میں لڑائی منا تھی اب ہوا ایک دفعہ یہ کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو پتا نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ سے ایک شخص مارا گیا مشرقین کا اس پر انہوں نے بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا دیا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیغمبر کو ماننے والے اور بہت سی چیزوں کا دعوی کرتے ہیں لیکن انہوں نے حرام مہینے کی حرمت کا پاس نہیں رکھا حالانکہ وہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو اللہ تعالی فرماتے آپ انہیں بتا دیجیے کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا اچھا نہیں کل قطال انفی ہی کبیر لیکن وہ سد انبیل اللہ وہ کفرم بھی الحرام وہ اخراج اہل ہی منہ اکبر اند اللہ, اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اللہ سے کفر کرنا مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یعنی مدینہ سے جو مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے تم تو ایک ایسے واقع کو ایشو بنا رہے ہو کبھی اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو کہ تم نے کیسے کیسے ظلم کیے ہیں اور ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان دوسرے کی چھوٹی سی خامی چھوٹی سی برائی کو لے کر اتنا اچھالتا ہے اتنا بڑا ایشو بنا دیتا ہے کہ نان ایشو سے بہت ہیوج ایک یعنی کہ جیسے لگتا ہے لاوا پھٹ کے نکل آیا ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں جو انسان اپنی خطاؤں کو یاد رکھے اپنی غلطیوں کو یاد رکھے اپنے قصور اور کوتاحیاں اس کی نظر میں ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی بھی اصلاح کی اور ساتھ جو اصل ظالم تھے ان کی بھی نشاندہی کی کہ اپنے قصور بھی یاد رکھو بول فتنا تو اکبر من القتل اور فتنہ خون ریزی سے بھی زیادہ شدید تر ہے یعنی فتنا فساد اللہ تعالی کو بالکل پسند نہیں وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں اور یہ جان لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے امال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمت اللہی کے جائز امیدوار ہیں اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے یسر پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں جس میں صرف اس کی کراہت کا اظہار کر دیا گیا اور بھی اسٹپ بائی اگلے دو احکام کے ساتھ اس کو بالکل حرام کر دیا گیا اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں بھی ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کچھ وقتی فائدے نظر آتے ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے اب بعض لوگ اس بحث میں پڑ جاتے کہ کہاں لکھا ہے لفظ حرام ہے قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں دیکھیے یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا گنا بہت بڑا ہے تو جس چیز میں کبیرہ گنا ہو وہ حلال کیسے ہو سکتی وہ جائز کہاں سے ہو سکتی اور صرف وقتی فائدوں کی خاطر جو بہت ہی معمولی ہیں تم اللہ کی ناراضگی مول لوگے؟ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کرے اب آپ دیکھیے سوال بڑا خوبصورت ہے دوسری دفعہ آیا یہ کون پوچھتا ہے وہی جو نیکی کمانا چاہتا ہے وہی جو اس بارے میں فکر مند ہے کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے میں اس سے اپنی آخرت کے کون سے کام کروں یا میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں میرے فرائض کیا ہیں اور ان کی تفصیل وہ جاننا چاہتا ہے وہ یس القون پیچھے تو بتا دیا گئے والدین رشتے دار اور دیگر لوگ لیکن یہاں پر کیا فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے خود سوچو قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو غور و فکر کرو یعنی خرچ کرتے وقت دیکھو کہ دنیاوی اعتبار سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں اور اسی طرح تمہاری آخرت کے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں مومن کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیصلے صرف دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا وہ آخرت کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے لین دین کے معاملے میں خرچ کرنے کے معاملے میں کسی کو دینے اور کسی سے روکنے کے معاملے میں اور یہی بہترین طریقہ ہے ویس الکا انلیہ اما پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک حساس دل کا سوال ہے تیم کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سوال کیے گئے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے کوئی پوائنٹ وائز جواب نہیں دیے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتایا بلکہ کچھ بتایا اور کچھ سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہی دین کا معاملہ ہے ہم بعض اوقات لوگوں سے سوال کرتے ہیں ایک عالم سے سوال کرتے ہیں پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں پھر تیسرے کے پاس بس فتوا شاپنگ ہوتی رہتی ہے کیونکہ کام کچھ کرنا نہیں ہوتا تو سوال کر کر کے بال کی کھال اتار کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے تو اس میں ہمارا کوئی قسور نہیں لیکن ایک دوسرا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس حق کو جانا جا سکے اور عمل کیا جا سکے ایسا شخص کسی ایک شخص کے پاس جا جو صاحب علم ہو پوچھ کر جواب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیتا ہے یعنی جو اس کو جواب ملتا ہے اس کے مطابق اپنا کام کرنے لگتا ہے اور یہی ایک صحیح طریقہ ہے یہی ایک اچھی بات ہے کیونکہ انسان جو عمل کرنا چاہے اس کو اللہ تعالی اکینڈ دے دیتا ہے اور غور و فکر کا موقع فراہم کر دیتا ہے کہ اچھا اب آگے خود سوچو فرمایا کہ ان کی اصلاح بہتر ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے کریں کیا فرمایا ان کے ساتھ